یہ کونوں لوگ میں آدان ہو تمہارے دشمن ہوں گے تمہارے ہر معاملے میں پھٹا ڈالے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر اگر پالیں ماحول ان کا ہو وب سو تو الیک ہوں احدیہ وہ اپنے دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو مسوئے درازی کریں گے تم پر تمہیں نقصان پہنچانے تمہارے بارے میں جب ستوں کم ایسناتا ہوں یعنی ایک کلام ہوتا ہے اور ایک کام ہوتا ہے دونوں میں تمہاری خرابی کے سامان کریں گے ان کی تو خصوصیت یہ ہے اور آگے کب تک کرتے رہیں گے ودو لو تک فرو ان کے اندر جو دل, دل کے اندر جو خواہش پیدا ہے کہ تمہیں اسلام سے پلٹا کر کفر کی طرف دوبارہ لے ہے کیا خیال ہے تم اسلام سے پلٹ جانا چاہتے ہو hmm. نہیں پلٹ جانا چاہتے تو انہیں اپنا دشمن سمجھا. Yeah. جبکہ دشمن ڈکلیئر ہو چکا ہو وہ کھڈا ڈال کے تمہارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھوں اور زبان سے تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں اس حالت میں کوئی راز اپنا ان کی طرف بیچنا خیال ہے یہ رستے کی بات ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی بات ہے یا رستے سے نکل جانے کی بات ہے اس پر سخت تاکی کہا رشتے داریاں ہوتی ہیں اس معاملے میں کوئی رشتہ داری قبول نہیں لن تنفاک اور حامکم ولا اولادم یہ عمل کیا قیامت کے دن تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی کام نہیں جن کی خاطر تم یہ کرتے ہو مال کے نتائج کے وقت تو تمہاری تمہارا حساب ہوگا کہ کس کو رخ دیتے کیسے آئے ایمان تھا کہ نہیں اس پر عمل کیا تھا کہ کی نہیں یہ نہیں گنتی آئے گی کہ تم نے اپنے بچوں کو بیوی کو رشتے داروں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا راز ان کے ہاتھ بیچا یفسل و بینکوں اس دن وہ تمہارے درمیان فاصلہ کر دے گا کوئی رشتے دار کام نہیں آئے گا کوئی اولاد کام نہیں آئے گا اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوکمات عامر اون بشیر جو تم کر رہے ہو اور مسلسل اس کو دیکھ رہا ہے جب انہوں نے آپ کے عملی زندگی کے نتائج مرتب ہونے میں رشتے دار اور بیٹے اولاد حائل نہیں ہوگی مدد نہیں کرے گی تو کن کو بچانے کی کوشش کرتے اس کا یہ معنی نہیں کہ رشتے دار رشتے دار نہیں ہوتے اور اولاد اولاد نہیں سوال یہ ہے کہ اگر رشتے دار اور اولاد ایمان اور کفر کے معاملے پر الگ ہو کر دشمن ہو کر کھڑی ہو جائے تو تمہیں کیا رویہ آپ سے یہ دشمن ہونا اور جہاد کے لیے باہر نکلنا یہ دو کنڈیشنز اس میں موجود ہیں کافر ہو سکتے ہیں دونوں دشمن نہیں اپنے طور پہ موجود ہے تمہارے پروگرام میں کسی نے ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ اپنے ہاں ہیں اس کی اجازتیں اور لمی ہے دے رکھیے کو مانے یا نہ مانے انہوں نے حکومت ربی فلیومن عمن شاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا ہے جس کا جیت چاہے ایمان لے جس کا چیز چاہے کفر کرے یہ تو اجازت اس نے دے رکھی ہے اس پر نہیں گرفت کرتا گرفت کس چیز پر کرتا ہے وہ کہتا ہے میرا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے گا مسلمانوں کا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے گا پھٹے ڈالے گا ان کے پروگرام میں ان کی پروگرس میں مداخلت کرے گا ان کے جسموں پر اپنے ہاتھوں سے زیادتی کرے گا زبان درازی کرے گا جب یہ کرتا ہے تو تب ان کے ساتھ کوئی مبت کا سوال پیدا نہیں آئیے دیکھیں پرانے کریم دوسرے مقامات کو کیا کر ابھی اس میں ایک ایکسپشن آگے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی تین بٹے ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس تک دیکھی بڑا اہم ہوگا یامن میں ذرا جلدی سے پڑھتا جاؤں گا آپ دیکھتے لا گا یا خبر ہے اے جماعت رازدار نہ بناؤ کن کو یہ بات ہے محاورہ ہمارے ہاں بھی ہے تلدی تو ٹھیک ہے جماعت ہے ان کو تو راز بتا سکتے ہو دوسروں کے لیے کیوں لال لالو نہوالا وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہ چھوڑے جہاں کہیں موقع ملے گا تمہاری خرابی کا دنوں ودھو مہان جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے تکلیف دیتی ہے وہ ان کو اچھی لگتی ہے کیا بات ان کی آر جو ہے تمہیں جتنی تمہیں اور پہنچے ودو مہان جو بھی چیز تمہیں کمزور کرتی ہے تمہاری خرابی کا باعث ہے ان کو پیاری لگتی ہے کبھی کبھی جاتی ہیں یہ بھی بڑی بات بج کی باتیں دشمنی کی باتیں ان کے اندر جو جوش ان کے سینوں میں ان کے دماغ میں پھیلا ہوا ہے وہ کبھی کبھی منہ سے ببک کر کے نکل جاتا ہے hmm. وہ کبھی کبھی ان کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں یہ بھی بڑی بات ہے ہما تو जो سور ہوں اکبر جو کچھ ان کے سینوں میں انہوں نے چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے جو چھپا رکھا ہے وہ تو بہت بڑا ہے تمہیں اندازہ نہیں کد بھائی جنات ہم نے اپنے احکام واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیے انکم تو لو اگر تمہیں کچھ عقل ہو دشمن کی دشمنی اللہ کے پروگرام میں پھٹا ڈال اس کو ہٹانے کے کرنے والے لوگ وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں اپنا راز ہمیں نہ دینا یہاں زیر نظر درس میں بھی تو سرحمدہ ہے وہ بھی راز دینے کا دوسرا تفریح <coughs> کہا کہ یہ ایسا نہ کرنا عقل کی بات ہے عقل اس کی اجازت نہیں دیتی خان تم اولا تو حکوم یہ تم وہ ان کو پیارا رکھتے ہیں امن کی آشائیں پھیلاتے ہوم وہ تمہیں پیارا نہیں رکھتے ان کے مقاصد کو تم انہوں نے بال کتابیں پھول ہی تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو وہ اس کی جزیات کی کا حوالہ دے کر ایک ایک چیز کا حوالہ دے کر تمہیں کہتے ہیں امن امن امن امن ایک ہول سوسائٹی کی چیز اس کو الگ تنہا کر کے پروگرام سے ہٹا کے ہم ان کا کوئی نہیں اسلامی نظام کے قیام میں اس کی بقا میں اللہ کے حکام کی اطاعت میں اور مخالفت کرنے والوں میں پھٹا ہے دشمنی ہے اس لیے کہ تم پوری کتاب پر ہی لاتے ہو وہ ادوری باتوں پر ویزا لکو کم کالو امن نہ کہتے, ہیں، کہتے ہیں یار, ہم بھی تو امن کے ہی دعوے دار ہیں ہم بھی آپ کی اس بات پرائم ہے مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا <الْغَيَس> جب وہ اپنے ہاں الگ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر دندیاں کاٹتے ہیں انگلیاں کے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ان کو یہ ریاض دی اور میں کہ ہم سے کیا ہو گیا ہم نے یہ بھی موقع گوا دیا یہ بھی موقع گوا دیا آپ کو حکم ہوا ہے کل منت میں ہے نا غست میں مر جاؤ گسے بات ہے پنجابی میں بھی ایسا مر جاؤ اپنے گٹن کی حال ہی میں مجھات سبود باہر کی باتیں اور ہیں اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے آگے کہا ان تم کو حسنت تو ہو اگر تمہیں کوئی اچھائی مجسر آ جاتی ہے کوئی اچھائی تمہیں ٹچ کر کے گزر جاتی ہے ایک تو اچھائی کا ملنا ہے کہ اچھائی قریب سے گزرتے جانا اس کا بھی ایک سینس ہوتا ہے انتص... اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو سو ہو ان کو برا لگتا ان کا چہرہ بگڑ جاتا hmm. وہ صرف تم سیاح تم اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جاتی hmm. اوپر ٹچ کرنے والی بات تھی یہاں پہنچ جانے والی بات hmm. کہ اچھائی ٹچ کر کے بھی گزر جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور مصیبت تمہارے ہاں آ تمہیں پہنچ جائے یفرو کہ ہاں کتنے خوش ہو جاتے یہ نفسیاتی تجزیہ کر کے بتایا باتوں میں نہیں جاتے نفسی, نفسی تجزیوں پر جائیے ایک ایک راز سینے کا نکال کر بات کی ہے وہ ان تصویروں کو سب تک کہا کہ اگر یہ تو ہوتا ہے کرنا کیا پڑے گا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پروگرام پر جمے رہو ان تصویروں اگر تم اپنے پروگرام پر جمے رہے اپنے کریکٹر میں اپنے بہیویر میں تبدیلی نہ کی صبر و استقامت سے چلتے رہے مخالفتوں کو برداشت کرتے رہے اپنی روش نہ بدلی وہ تک اور خدا تعالی کے پروگرام کی مطابقت اختیار کی لا یا درکم قید ان کی ساری ساش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لا لاجد الرکم قید هم. ان کا یہ خفیہ سارا پروگرام جو دل میں رکھتے ہیں باہر کچھ رکھتے ہیں یہ منافقت کا انداز تمہارے دشمنوں کا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے دن اللہ یا ملون ادیت ان اللہ بما یا ملون وہ جو لوگ کام کرتے ہیں کیا خیال ہے ان کے ارد گرد کوئی گھیرا نہیں ڈال رہا وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے محیط اس پر میں محیط پر بات کر چکا ہوں پہلے بھی یہ ایک مقام تھا ایک سو اٹھارہ سے ایک بیس تک سلسل میں ہے اس میں بے شمار نفسیاتی کیفیات کا تذکرہ ہے جائیے کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کے اس کو دیکھیے اور پھر اپنے دشمنوں کو ہمارے پڑوس پڑوس میں ہیں ان کا جائزہ لیا اور جو لوگ اپنے اندر بے تابیاں کی چھپا کر ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں ان کے کریکٹر کو بھی جانے کے کون ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سواسدین وہ سیدھے راستے سے بہ گئے ایک مقام اور دیکھیے وہ بھی پانچ اولیاء ایمان والوں مت پکڑو انہیں جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق بنا رکھا ہے مزاق کے طور پر لیتے ہیں سیریسلی نہیں ہے وہ جیسے کھیل کھیلی جاتی ہے تو ایک ٹیم ہڑتی ہے ایک جیتتی زور لگا رہے ہو لائبن زندگی کے پرپس میں ہی نہیں ہے مخارج پر تلے ہوئے اور کھیل کھیل رہے ہیں کتابوں میں کب لک ہوں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی پورا یورپ پورا ویسٹ آپ کے سامنے گھوم جائے ولک اور وہ جو کفار ہیں تمہارے اس طرف ہیں وہ اس طرف ہیں وہ اس طرف ہیں, ہیں ان کو دوست نہ بناؤ اپنا رازدار نہ بناؤ اپنا انڈیپینڈنٹ نظام چلاؤ ان سے مشاورت مت لو ان کو اپنے راز بتا کر اپنی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں مت دو و تک اللہ تمہیں چاہیے کہ خدا کے پروگرام کی ہم آہنگی کرو اس کے خلاف وہ تو ہوگا ایمان لائے ہو تو پھر یہی کچھ کرنا ہوگا اذا نہ دے تمہیں سلاد تخذہ ہو, ہو جمائے گا جب تم سلاد کے لیے دعوت دیتے ہو کہ او انسانی معاشرے کی نئے سرے سے تشکیل کرے کہتے نوانظام بنانے والے اس کو بھی کھیل کود کے انداز میں لیتے ہیں زار قوم اللہ یاکلون یہ اس لیے ہے وہ لوگوں کو اکلی نہیں نماز کے لیے تو وہ کہہ دیتے ہیں اصلاحات اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے نو جس میں انسان انسان کے ساتھ تعلق خدائی پروگرام کے مطابق رکھتا ہے اس کے خلاف یہ بات کہا کہ اگر عقل ہوتی تو وہ اپنے ہم ہاں اس کو رائے جاتا آف فرما دیجیے کتاب دیکھیے پہلے ان کو ختاب لیا کتاب والو ہل تن کی مونم منا کیا تم انتقام لینا چاہتے ہو ان سے ان کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر یقین کر لیا ہے جو ہم پر اترا ہے جو ہم سے پہلے اترا جب کہ کیفیت یہ ہے انا اکثر فاسکوں جبکہ اکثر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس کتاب کے احکامات پر تاری نہیں رہے تم نے اپنی صورت بکرار رکھی ہے مشر ملزال کا مصوبت آپ فرما دیجیے آج کی حالت ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک اس سے بھی زیادہ بدتر درجہ میں بتاؤں کیا ہوتا ہے اللہ کے یہاں من اللہ و و و و تم اہل کتاب کیا سنی اللہ نے اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا تمہیں کہنے کی بجائے ماضی کرتی وہ سگا غیر میں تذکرہ کرتا کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نہیں بھی لانت بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ان کو سزا دی اور زیادہ دن حکومت کرادہ اور ان میں کردا و کناسیب بنا دی کردہ انسان کی شکل کرتوت ہے اور کناسیب دل انسان کا انسان جیسا کرتوت ایک خراب انسان تھی جو اپنے جذبات کی تھی. یہ تشریحات ہیں وابدہ تعبوت اور وہ جنہوں نے تعبوت کی پوجا کی خدا کے علاوہ کسی اور کو اس کی تک محکومت اختیار علاق مکانا جو جس پوزیشن پر ہیں یہ بڑا نقصان دہ ہے شر والا ٹھہرا ہے وہ عدل و الفائش بھی اور یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے یہ سیدھی راستے سے زیادہ بہ گئے زیادہ بہت, بہت اگر یہی لحظ آپ کے زیر نظر آج میں بھی آیا ہوا ہے فکر سواس دیکھنا یہ ہے کہ یہ آخر ان میں کیا مماثل ہے اس لیے یہ کہا گیا ایک مقام اور دیکھیں چار بٹا ایک اے ایمان والو کافرین کو القافرین جو مقابلے پہ دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ مومن نہیں ہے تو اپنے طور پر لاؤ مومن اور ہیں ان کو دوست سلطان اتری کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم ان کو اللہ کے پروگرام کے حوالے سے غلبہ عطا کرنا چاہتے کہ تم پر غالب ہو جائے کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری حجت قائم کرو خدا کے بالمقابل ان کی کامیابی کرا کے تم اللہ اور اس کے رسول کے پروگرام کو شکست دینا چاہتے یہ منافقت ہے ان المنافق کی نفل درکل اگر یہ کچھ کرو گے تو یہ منافقت ہے آج ہم اپنے منافق چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہمیں دل میں چاہیے کہ ہم کیا کریں اسلام اور اللہ کے اللہ علیہ نسول کے پروگرام کے ساتھ ہمارا کس قدر کو بڑھ ہم اس میں یہ کچھ کر المنافقین کریں من النار آپ کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے منافق منافع طیرہ اور ان کی کوئی مدد یہ سترہ بٹا چھیتر بھی ایک نظر دیکھ یہ پیچھے سے بھی پڑھنے والا ہے لیکن میں وقت کے بعد سے وہی چیز پیش کروں گا جو سامنے وہ ان کا دونوں کا من کی خواہش تو یہ تھی چاہتے وہ یہ تھے قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دے کا میرا خرید ان کا منہا تاکہ تمہیں اس سے باہر نکال دیں یہ انہوں نے پروگرام کیا کرنا چاہتے تھے وہی صلاح وسون خلاف کا اللہ خلیلا اللہ کلیلہ اگر ایسا ہوتا مدینہ سے مکے سے تو نکالا مدینہ سے بھی اگر وہاں فسلا کسی عورت کو لے جاتے تو کیا ہوتا آپ تو جہاں کہیں بھی ہیں چلے جاتے اللہ آپ کو پناہ دیتا اضا اللہ وسون خلافہ کا وہ آپ کے بعد نہ رہ سکتے تھوڑی سی مدت رہتے پھر نہ رہتے یعنی خدا کا عذاب ان کے ان کو آ کر لپیٹ لیتا سنت امن کا من قبل رسول نہ اس سے پہلے ہمارے رسول آئے ہیں ہمارا یہی طریقے سے ان کے ساتھ ہی رہا ہے اور اللہ تجنت اللہ تعبیلہ اللہ تعالیٰ کی روش بدلا نہیں یا اور کوئی رخ اختیار نہیں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہوتا ہے میں اسے کسی آیت پر سمٹاتا ہوں ان یسکفو کم اگر وہ تمہیں پائیں یقین و آدان تو تمہارے دشمن ہوں گے اور یب ستو الیکیہ اپنے ہاتھ دراز کریں گے تم پر زبانیں دراز کریں گے بسو ہے آپ کی خرابی میں غد الوتک فروم ان کی خواہش یہ ہے کہ تم اسلامی نظام چھوڑ کر اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کا پروگرام چھوڑ کر کفر کا نظام اختیار کر تم بھی انکار کرنے والے ہو آپ کو یاد ہے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ہندوستان کے کئی لیڈروں نے یہ کہا تھا کہ مومن بنتی آئی ہے ہندوستان کبھی بھی ایک حکومت نہیں تھی اگر یہ مسلمان اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں تکلیف ہی اس بات سے ہے کہ یہ وہاں قرآن کا نظام لانا چاہتے ہیں تکلیف یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے انیس میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین لینا چاہتے ہیں وہاں بادشاہت یا ڈکٹیٹر یا حکمرانی یا جمہوریت کوئی جو کچھ بھی ہو یہ سب غیر خدائی ہی نظام ہیں خدا کے اللہ کے دیئے قرآن کریم کے اصول و اقدار کے مطابق ایک نظام چلانا چاہتے ہیں تکلیف یہ تھی کہ خدا کے اصول و اقدار کے مطابق ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں سوچ یہ کہ وہ قائم نہ ہو سکا قاعدہ اعظم تشریف دے گئے فوق ہو گئے بعد والے لوگ آئے انہوں نے سلاد کو ضائع کرف الزاؤ سلاد ابتباؤ شاہباد بعد کے لوگ ان کے سامنے یہ بات تھی ہی لیکن وہ ایک مملکت بن گئی اب اس مملکت کیوں کھٹکتی ہے پورے یورپ میں اہل کتاب کے اسرائیل سمیت اور کیوں کھٹکتی ہے کفار کی نظر میں وہ رشیا میں ہو چاہے ہندوستان میں اس لیے کہ اسلامی نظام اللہ رسول کے پروگرام کے مطابق تشکیل دینا چاہتے ہیں وہ ہر پھٹا ڈال کے اپنی دشمنی ڈال کے اس کو دور سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس تصور کو ہماری آنکھوں سے دلا دیا ہے کہ ہم وہ کام کریں لیکن جب تک یہ اللہ کی کتاب ہے یہ تو اس طرف دعوت دیتی رہے یا نظین امن آؤ ادھر ادھر میرے اور اپنے دشمنوں کو پہچانو آج ہم سورہ المتحا کی آیت نمبر دو پر آ گئے یہی ہم دس کام کرتے ہیں اس سے آگے غزلہ حصہ لیں گے مدد لوگ بلکہ تین بھی تھوڑی سی زیر بحث آ گئی ہے آیت تین تک آ ہیں ربانہ قبل منات کا نا جی پہلے بات